قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد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 baaz zindabaad قل هو واشهد ان محمد امت هو ورسوله ام بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سر پلوی رہی مالک یوم یا نبست دنوستفی شروعات آج میں جن صحابہ کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کے واقعات اور روایات کو تاریخ نے تفصیل سے محفوظ نہیں کیا ان کا مختصر تعارفی ہے جو چند ستروں بیان ہوئے باز کا لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تمام بدری صحابہ کا ذکر ایک جگہ جماعتی لٹریچر میں بھی آ جائے اس لیے مختصر تعارف والے ناموں کو بھی میں لے رہا ہوں ویسے بھی ان صحابہ کا جو مقام تھا اور ہے ان کا چاہے مختصر ذکر ہی ہو ہمارے لیے یہ برکت کا موجب ہے ان لوگوں کا ذکر خیر بھی یا ان کو یاد کرنا بھی یہ وہ لوگ تھے جو غریب اور کمزور ہونے کے باوجود دین کی حفاظت کرنے والوں میں صفے بلبت تھے دشمن کی طاقت سے مروب نہیں ہوئے بلکہ ان کا تمام ترتوکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور محبت کا عہد کیا تو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا ان کے اس عہد وفا کے نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی ان کو جنت کی بشارت دی اور ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا حضرت عبدالربی بن حق بن اوس صا بھی تھے ان کے بارے میں ایک سے زائدہ راہ ہیں بعض نے عبدالربے اور بعض نے عبداللہ لکھا ہے ابن اسحاق کے نزدیک ان کا نام عبداللہ بن حق جبکہ ابن عمارہ کے مطابق ابن بن حق ہے ان کا تعلق بن و کے خاندان بن الصاعدہ سے تھا اور اب غزبۂ بدر میں شامل ہوئے تھے پھر حضرت سلمہ بن ثابت ہیں ان کا نام پورا نام سلمہ بن ثابت بن بخش ہے حضرت سلمہ غذبۂ بدر میں شریک ہوئے غضبۂ احد میں ابو سفیان نے حضرت سلمہ بن ثابت کو شہید کیا تھا حضرت سلمہ کے والد حضرت ثابت بن بخش اور چچا حضرت رفا بن بخش اور ان کے بھائی حضرت عمر بن ثابت تھی غزوہ عہد میں شہید ہوئے تھے اس خاندان کے بہت سارے افراد غزوہ عہد میں شریک ہوئے ان کی والدہ کا نام لیلا بنت یمان تھا جو حضرت حضرتیفہ بن یمان کی بہن تھیں پھر حضرت سنان بن سیفی ہیں ان کا تعلق حضرت کی شاخ بنو سلمہ سے تھا ان کی والدہ کا نام نائلہ بین کیس تھا ایک بیٹا بھی تھا ان کا مسعود بارہ نوی میں مصعب بن عمیر کی تبلیغی مسائل کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا یہ بیت اخبا ثانیہ کے موقع پر دیگر ستر انصار کے ساتھ شامل ہوئے اور غزوہ بدر احد میں شریک ہوئے غزو خندق میں بھی شریک تھے اور اس میں آپ کو شادت نصیب ہوئی پھر حضرت عبد بن عبد مناف ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنو و نعمان سے تھا ابویایا ان کی قونیت تھی ان کی والدہ کا نام ہمہ بنت عبید تھا ان کی ایک بیٹی تھی ان کا نام بھی حمیمہ تھا جن کی والدہ کا نام ربئی بن توفیل تھا قصبۂ بدر اور عہد میں شریک ہوئے یا پھر حض مہرج بن عامر بن مالک ہیں ان کی وفات وصبۂ و کے لیے نکلنے والی صبح کے وقت ہوئی ان کا پورا نام مہرص بن عامر تھا ان کا تعلق بنو ادیب بن نجار سے تھا ان کی والدہ کا نام سودا بن خیسمہ بن حارث تھا اور ان کا تعلق اوس قبیلہ سے تھا ان کی والدہ الساد رضی ہو بن خیصمہ کی ممشیرہ تھیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ام ساحل بن ابھی خارجہ سے آپ کی اولاد اسماں اور کلسم تھیں آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد کے لیے نکلنا تھا اس دن صبح کے وقت ان کی افات ہو گئی تھی ان کا شمار ان لوگوں میں کیا گیا ہے جو غزوہ عہد میں شامل ہوئے تھے کیونکہ نیت تھی شامل ہونے کی اس لیے ہاں سر ہم نے ان کو شمار فرمایا شامل ہونے والا حضرت آئس بن مایس ہیں انصاری صاحبی ان کا نام آئس بن مایس تھا ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو و سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مواقع ان کی موقعات حضرت صویبت بن ہرملہ سے کروائی آپ اپنے بھائی حضرت معاذ بن مایس کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے حضرت آیس بن مایس بیر معمونہ اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے حضرت وبر کے دور اخلافت میں بارہ ہجری میں جنگ جمامہ میں شہید ہوئے پھر حضرت عبداللہ بن سلمہ بن مالک انصاری ہیں آپ انصار کے قبیلہ بری سے طلب رکھتے تھے غزوہ بدر اور عہد میں شریک ہوئے اور غزوہ عہد میں شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن سلم جب شہید ہوئے ان کو اور حضرت مجذر بن زیاد کو ایک ہی چادر میں لپیٹ کر اونٹ پر مدینہ لایا گیا حضرت عبداللہ بن سلمہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا اور غزوہ عہد میں شریک ہو شہید ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنے پاس لے آؤں یعنی اس کی تدفین مدینہ میں ہو جائے تا میں اس کی قربت سے مانوس ہو سکوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطۂ عنایت فرمائی حضرت عبداللہ بن سلمہ جسیم اور بھاری وزن کے تھے اور حضرت مجزر بن زیاد دبلے پتلے تھے تاہم یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ اونٹ پر دونوں کا وزن برابر رہا اس پر لوگوں نے تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اعمال نے انہیں برابر کر دیا ہے پھر ایک صحاب حضرت مسعود بن خلدہ ان کا نام مسعود بن خلدہ تھا اور بعض روایات مسعود بن خالد جان ہوا ہے ان کا تعلق انصار کی قبیلہ بنو ذرائق سے تھا غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعہ بر معاونہ میں شہید ہوئے جب کہ بعض دیگر روایات میں ہے کہ آپ غضبۂ خیبر میں شہید ہوئے پھر حضرت مسعود بن سعاد انصاری ہیں حضرت مسعود کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو زرعی سے تھا غضبۂ بدر اور عہد میں آپ شریک ہوئے اور بعض کے نزدیک حضرت مسعود بنساد واقعہ برمعہ میں شہید ہوئے جبکہ محمد بن عمارہ اور ابو نعیم کے نزدیک آپ غزوہ خیبر میں شہید ہوئے صحابی ہیں حضرت زید بن اسلم انصاری ہیں یہ بھی زید بن اسلم کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو اجلان سے تھا یہ غزوہ بدر اور عود میں شامل ہوئے اور حضو بکر کے دور خلافت میں ہیں صلیحہ بن قوالد الاسدی کے خلاف لڑتے ہوئے بزاخہ کے دن شہید ہوئے بزاخہ نجد میں ایک چشمہ ہے جہاں مسلمانوں کی اسلامی حکومت کے باغی اور مدعی نبوت زلحہ زلیحہ بن قوالد الاسدی تھے جنگ ہوئی تھی پھر ایک صحابی ہیں ابو المنظر یزید بن عامر ان کا نام یزید بن امر بھی پیان ہوا ہے ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو سوات سے تھا بیت اقبہ اور غزبۂ بدر احد میں شامل ہوئے اور ان کی اولاد مدینہ اور بغداد میں بھی تھی اولاد کافی پھیلی ان کی پھر حضرت امر بن سالبہ انصاری صاحب بھی ہیں ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنودی سے تھا اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے آپ غزو بدر عہد میں شریک ہوئے حضرت عمر بن سالوہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیالہ مقام پر ملا اور یہاں پر اسلام قبول کیا اور آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ان کے بیٹے نہیں ایک وضاحت بن سلم ہیں ایک صحابی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سو سال کی عمر میں بھی حضرت امر بن سالوہ کے سر پر جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا وہاں بال سفید نہ ہوئے تھے حضرت ابو خالد حارث بن کیس بن خالد بن مخلط ایک صحابی تھے ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو زوریک سے تھا آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں آپ بیت اکبا اور قصبۂ بدر سمیت تمام غذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ جمعہ میں شامل ہوئے اور زخمی ہو گئے زخم مندمل ہو گیا لیکن حضرت عمر کے دور میں دوبارہ زخم پھٹ پڑا جس سے آپ کی وفات ہو گئی اس لیے آپ کو جنگ جمعہ کے شعدہ میں شامل کیا جاتا ہے <تصفح> پھر ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سالبہ البلوی یہ بھی انصاری ہیں ان کا نام حضرت عبداللہ بن سالبہ تھا آپ نے غزوہ بدر احد میں شرکت کی غزوہ بدر میں اپنے بھائی حضرت بہات بن سالبہ کے ساتھ شامل ہوئے <تصح> پھر حضرت صحاب بن صالبہ انصاری ہیں ان کا تعلق انصار کے قبیلہ ولی سے تھا ان کے دو بھائی تھے حضرت عبداللہ اور حضرت جدید ان کے بھائی حضرت جدید بیت اقبا اللہ اور ثانیہ دونوں میں شامل تھے حضرت محاب بن صالبہ بیت اقبا میں شامل تھے اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن صالبہ کے ساتھ غزہ بدر اور عہد میں شریک ہوئے حضرت نہاب بن صالبہ کا نام بحاث بن صالبہ بھی بیان ہو رہا ہے پھر حضرت مالک بن مسعود انصاری ہیں ان کا نام مالک بن مسعود تھا پھر تعلق انصار کے قبیلہ بن اسدہ سے تھا اب غضرۂ بدر عہد میں شریک ہوئے پھر عبداللہ بن قیس بن سخر انصاری ہیں ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو و سے تھا آپ اپنے بھائی محبت بن کیس کے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ عود میں شامل ہوئے تھے پھر حضرت عبداللہ بن اب سنصاری ہیں ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خضرت کی شاخ بنوی سے تھا بعض نے ان کا نام عبداللہ بن اویس بیان کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبۂ بدر اور اس کے بعد ہونے والی تمام ہونے والے تمام غزوات میں شامل ہوئے پھر حضرت معتب بن کشعر انصاری ہیں بعض روایات میں آپ کا نام معطب بن بشیر بھی بیان ہوا ہے ان کا تعلق انصار کی قبیلہ اوس کی شاخ بن و سے تھا حضرت معتب بن کشایر بیت اقبا میں شامل تھے آپ غضبۂ بدر اور عہد میں شریک ہوئے حضرت سواد بن روزن انصاری ایک صحابی ہیں ان کا نام سواد بن روزن تھا اور روایات میں آپ کا نام بعض روایات میں آپ کا نام اسود بن روزن اور سواد بن ذرائق بھی بیان ہوا ہے یہ غصبۂ بدر اور عہد میں شریک ہوئے پھر حضرت موتب بن آوف صا بھی تھے حضرت محت بن اوف کا تعلق قبیلہ بنو خدا سے تو ہے یہ بنو و کے حلیف تھے آپ کو معتب بن الحمرہ بھی کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابو اوف ہے حضرت معتب بن اوف دوسری ہجرت افشا میں شامل تھے جب حضرت متب بن اوف نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ حضرت مبشر بن عبد المنظر کے یہاں ٹھہرے مواخت مدینہ کے وقت آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالبہ بن حاطف انصاری کے ساتھ آپ کی مواقع کروائی تھی حضرت موتب معتبن عف وزبۂ بدر اہد خندق سمیت تمام غزبات میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے حضرت موتب بن عوف کی وفات ستاون ہجری میں وہ عمر 78 سال ہوئی پھر حضرت بجیر بن ابی بجیر حضرت بجیر بن ابی بجیر عزوائے بدر اور عہد میں شریک تھے ان کے بارے میں بس اتنا ہی لکھا گیا ہے پھر حضرت عامر بن بقیر تھے حضرت عامر بن بقیر کا تعلق قبیلہ بن وسعت سے تھا حضرت عامر غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ایاس بن بقیر حضرت عاقل بن بقیر اور حضرت خالد بن بقیر غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور یہ سب بات کے غزوات میں بھی شامل ہوئے ان سب بھائیوں نے دار ارکم اسلام قبول کیا تھا حضرت عام عامر بن بقیر جنگ جمامہ والے دن شہید ہوئے تھے پھر حضرت عمر بن سوراقا بن المعتمر ہیں پورا نام حضرت عمر بن سراقہ بن محتمر جیسا کہ میں نے کہا ہے حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی تھی ان کی والدہ کا نام قدامہ بن تبد بن عمر تھا بعض کے نزدیک ان کی والدہ کا نام آمنہ بن تبد بن عمر بن احیب تھا حضرت عمر بن سوراقا کا تعلق قبیلہ بن و سے تھا اور حضرت عبد بن سوراکا آپ کے بھائی تھے حضرت عمر بن سراکا اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت رفاع بن عبد المنظر انصاری نے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سراکہ کی حضرت سعد بن زید کے ساتھ مواقع قائم فرمائی حضرت امر بن سوراقا نے غزوہ بدر اہد خندق سمیت تمام غزوات میں شرکت کی حضرت عمر بن ربیہ روایت کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سریہ نخلا پر بھیجا اور ہمارے ساتھ حضرت عمر بن سوراقا بھی تھے آپ کا جسم دبلا اور قط لمبا تھا دوران سفر حضرت عمر بن سوراقا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ کھانے پینے کا وہ تھا کوئی نہیں بھوک کی شدت ویسے چل نہیں سکتے تھے کہتے ہیں ہم نے ایک پتھر لے کر آپ کے پیٹ کے ساتھ کس کر باندھ دیا پھر آپ ہمارے ساتھ چلنے لگے پھر ہم عرب کے ایک قبیلہ میں پہنچے تو قبیلے والوں نے ہمیں ہماری ضیافت کی اس کے بعد پھر آپ چل پڑے جس سے مزہ بھی تھی صحابہ میں تو وہاں سے کھانا کھانے کے بعد جب چل پڑے تو حضرت عمر بن سرا کہنے لگے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ انسان کی دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ کو اٹھاتی ہیں لیکن آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ اصل میں پیٹ ٹانگوں کو اٹھاتا ہے خالی پیٹ ہو تو چل نہیں سکتا حضرت عمر نے آپ کو خیبر کی زمین کا ایک حساب فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ ص بن سراکہ کی وفات جیسے کہ میں نے کہا حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی پھر حضرت ثابت بن حضال صاحبی ہیں ان کا تعلق حضرت کی شاخ بنو امر بن حوف سے تھا غزوہ بدر اہد خندق سمیت تمام غزوات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے بارہ ہجری کو حضرت کے دور خلافت میں ہونے والی جنگ جمامہ میں شہید ہوئے پھر حضرت صبح بن کیس ہیں آپ انصاری خضر جی تھے غلطۂ بدر عہد میں شامل ہوئے حضر صبع ضلع کی والدہ کا نام ختیجہ بن عمر امر بن زید ہے حضص کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو جدارہ سے تھیں وہ فوت ہو گیا تھا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بچہ نہ تھا حضرت و بن قیس آپ کے بھائی تھے حضرت صبح بن قیس اور حضرت وبادہ بن قیس حضرت ابو دردا کے چچا تھے اور حضرت صبح کے حقیقی بھائی زید بن قیس بھی تھے پھر حضرت حضباب مولا اتوا بن رضوان تھے حضرت خباب خباب رضان ہو حضرت اتوا بن غیر بن وضوان کے آزاد کردہ غلام تھے آپ کی کنیت ابو ابویات تھی بنی نوفل کے حلیف تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی مواقع حضرت تمیم مولا خراش پن عصمت سے کرائی تھی اسمہ حسخباب غزہ بدر عہد خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے انیس ہجری میں آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر پچاس سال تھی ان کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا حسفیان رضیلان ہوب بن نصر انصاری ایک صاحب بھی تھے حضرت کا تعلق قبیلہ حضرت کے خاندان بنوں جوشم سے تھا ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے بعض نے نصر لکھا ہے اور بعض نے بشر بیان کیا ہے غزوہ بدر بدر عہد میں یہ شریک ہوئے ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیان کی حضرت فعیل بن حارث کے ساتھ مواخات کروائی پھر ایک صحابی ہیں ابو مخشی اور یہ <خصصان> <_Takha> <_Takha> اپنی کنیت ابو مخشی سے مشہور تھے ان کا نام سویت بن مخشی ہے <_Takha> ابو مخشی اور <Takha> بنو اسد کے حلیف تھے اولین مہاجرین میں سے تھے غزوہ بدر میں شامل ہوئے پھر <nuest _Takha> <_takha> <coughs> حضرت باب پھر <_takha> نبی سرہ <صراح> ہیں <_takha> <_Takha> ایک صحابی موسا بن اقبا کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی امر کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے ہیسم بن عدی نے ان کا ذکر بھاجری نے حفشہ میں کیا ہے لیکن بعض کے نزدیک بلاۃ الری نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے صرف بدر میں شریک ہوئے تھے ہجرت حفشہ کا ذکر نہیں ملتا پیر حضرت تمیم مولا بنو غنم انصاری تھے حضرت تمیم بنو غنم بن اسلم کے آزاد کردہ غلام تھے آپ غزوہ بدر اور میں شریک ہوئے حضرت ابو الحمرہ مولا حضرت حارث بن نفرا یہ غذبہ بدر اور عہد میں شریک ہوئے غذبۂ بدر میں حضرت معاذ حضرت اوف اور حضرت معوث اور ان کے آزاد کرتا غلام ابو الحمرہ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے <coughs> پھر حضرت ابو صبر بن ابھی رحم تھے ابو صبر ان کی کونیت تھی اس کو نیت نے اتنی شہرت پائی کہ آپ کا اصل نام لوگوں کو بھول گیا ان کی والدہ کا نام برہ بنتے عبد المطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھیں اس طرح حضرت ابو صبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی زد بھائی ہوئے حضرت ابو سبرہ نے افشہ کی طرف دونوں دفعہ ہجرت کی دوسری ہجرت افشا میں ان کی بیوی امر کلسوم بنت سہیل بن عمر بھی شامل تھیں ان کے تین بیٹے تھے جن کے نام محمد عبداللہ اور سعد تھے حضرت ابو صبرا جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے منظر بن محمد کے پاس قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صبرا اور حضرت سلامہ بن سلامہ کے درمیان مواقع قائم فرمائی حضرت ابو صبر قصبۂ بدر اہد خندق اور باقی تم تمام غذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے ان آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد مکے جا کر آباد ہو گئے تھے پھر مدینہ چلے گئے حضرت وصبرا نے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وفاک پائی پھر حضرت ثابت بن امر بن زید ہیں ابن اسحاق اور ظہری نے یہ طریقے لکھنے والے ہیں ان حضرت ثابت بن عمر کا سلسلہ نصب بنونجار سے بیان کیا ہے اور ابن مندہ نے ان کا سلسلہ نصب قبیلہ بنو اشیار سے قرار دیا ہے جو انصار کے حلیف تھے غزبۂ بدر میں یہ شامل ہوئے تھے اور غضبۂ عہد میں شہادت پائی پھر حضرت ابوالآور بن الحارث ہیں حضرت ابولاور بن حارث کے نام کے بارے میں اختلاف ہے ابن شاق کہتے ہیں کہ ابوالاور کا نام کعب ہے جبکہ ابن عمارا کے نزدیک ان کا نام حارث میں ظالم ہے آپ کے چچا کا نام کعب تھا جو نصب کو نہیں جانتے انہوں نے ابوالاور کو ان کے چچا کعب کے نام سے منسوخ کیا ہے ابن شام بھی یہی کہتے ہیں حضرت ابولاور کی, والد کی والدہ امن نیار بنتےس کے بن پر تھیں ان کا تعلق انصار کے قبیلہ حضرت کی شاخ بنو ادی بن نجار سے تھا غذبۂ بدر عہد میں یہ شریک ہوئے پھر حضرت ابس بن عامر بن عدی ہیں ابن نے آپ کا نام ابس بیان کیا ہے اور موسی بن عقبہ نے آپ کا نام ابسی بیان کیا ہے ان کی والدہ کا نام ام بنین بنت تظہیر بن صالبہ تھا ان کا تعلق انصار کے قبیلہ حضرت کے خاندان بن مسلمہ سے تھا حضرت ابس ابسّتر ان انصار صحابہ میں شامل تھے جو بیت عقبہ میں حاضر تھے اور آپ غزلۂ بدر اور غزلۂ عہد میں شریک ہوئے پھر حضرت ایاس بن بقیر ہیں ان کو ابن ابی بکیر بھی کہا جاتا تھا آپ قبیلہ بن سعد بن لیس سے تھے جو بن عدی کے حلیف تھے حضرت عاقل حضرت عامر حضرت آیاس اور حضرت خالد نے اکٹھے دار ارکم میں اسلام قبول کیا تھا حضرت اور ان کے بھائیوں حضرت عقل اور حضرت خالد اور حضرت عامر نے اکٹھی ہجرت کی اور مدینہ میں رفاب ان عبد المنظر کے ہاں قیام کیا ان کے والدہ کی طرف سے تین بھائی اور بھی تھے یہ سب کے سب غزوہ و میں شامل ہوئے ابن یونس نے کہا ہے کہ ایاس فتح مصر میں بھی شریک تھے اور چونتیس سجری میں پائی وفات پائی جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت ایاس نے جنگ جمامہ میں شہادت پائی ان کے بھائی حضرت معاذ اور حضرت معوض اور حضرت عقل قصبۂ ودرمش جب کہ خالد واقع رضیم میں اور حضرت عامر چنگ جمامہ میں شہید ہوئے حضرت عامر کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے بیرِ معمونہ میں شہادت پائی حضرت یاس بن بقیر غزوہ بدر غزوہ عہد غزوہ خندق اور باقی تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے آپ سابقین اسلام میں سے تھے اور ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے آپ محمد بن ایاس بن بقیر کے والد تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضتیاس بن بکیر حضرت حسارث بن فضمہ کے درمیان ملاقات قائم کرمائی یہ شاعر بھی تھے زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابو البیر کے لڑکے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں حاضر ہوئے یعنی نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر کرتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرتمایہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے بلال اسے سے بہتر ہے اس کے متعلق سوچو وہ لوگ چلے گئے دوسری مرتبہ پھر آئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ یہ فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے پھر وہ لوگ پھر چلے گئے سوچنے کے لیے پھر وہ لوگ جس مرتبہ حضرت وسلم کے تم حاضر ہوئے اور عرض کی پھر یہی عرض کی کہ ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو اہل جنت میں سے ہے پھر ان لوگوں نے آن سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بلال سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا تو یہ مقام تھا بلال کا اور کس طرح رشتے طے ہوتے تھے زمانے میں ٹھیک ہے ایک دو دفعہ انکار کیا لیکن تیسری دفعہ پھر نہیں جو حکم ہوا مان لیا بہرحال ایک اپنا مقام تھا بعض لوگ جو پہلی دفعہ ہی عرض کرتے تھے, تھے ٹھیک ہے جو آپ فرمائیں بعض سوچنے لگ جاتے تھے لیکن بہرحال حضرت بلال کے مقام کو ایسے ہی پتہ لگتا ہے پھر صحافی حضرت مالک بن نمیلہ ان کی والدہ کا نام نمیلہ تھا ان کو ابن نمیلہ کہا جاتا تھا ان کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا جو قبیلہ اوس کی شاخ بنی معاویہ کے حلیف تھے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی پھر حضرت عنیس ان قطعہ بن ربیعہ ہیں ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا شریک تھے جنگ عہد میں شہید ہوئے ابو الحکم بن اخنص بن شریک نے ان کو شہید کیا تھا حضرت خنصاہ بن تہ خزاں قزام حضرت النس بن قطعہ کے نکاح میں تھیں جب وہ کے دن شہید ہوئے تو حرد خنصاہ کے والد نے ان کا نکاح قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے کر دیا مگر یہ اسے ناپسند کرتی تھی پھر یہ سور صحت وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنصاہ کا نکاح فصق کر دیا باپ نے نکاح کیا تھا رسول کریم صلی اللہ وسلم نے کہا اگر یہ ناپسند ہے لڑکی کو تو پھنسک کر دیا نکاح اس کے بعد حضرت خنصاہ نے حضرت ابو الباب سے شادی کر لی اور اس نکاح سے پھر حضر صاحب بن ابیل وباب پیدا ہوئے یہ ہے مثال عورت کی آزادی کی عشتوں کے معاملے میں وہ لوگ جو زبردستی کرتے ہیں بعض لوگ اپنی لڑکیوں پہ ان کو سوچنا چاہیے پھر حز حارث بن عرفہ ارفجا ایک صحابی تھے حز حارث کے متعلق ان کا تعلق قبیلہ بنو غنم سے تھا غزوہ بدر اور احد میں یہ شامل ہوئے پھر ہیں حضرت رافع بن انجدہ انصاری تھے حضرت رافع کے والد کا نام عبد تھا انجدہ آپ کے والدہ کا نام تھا حضرت رافع نے اپنی والدہ کی ابنیت سے شہرت پائی والدہ کے نام سے مشہور ہوئے بجائے باپ کے ان کا تعلق قبیلہ بنو میہ بن زید بن مالک سے تھا غزوہ بدر عہد اور اور خندق میں یہ شریک ہوئے ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرافع بن انجدہ اور حضرت حسین رضی اللہ انہو بن حارث کے درمیان عقد مواقع کو قائم کیا پھر حضرت خلیدہ بن کیس تھے ایک صاحب ان کی والدہ کا نام ادام بن القین تھا جو کہ بنو سلمہ میں سے تھیں قلیدہ بن کیس کے علاوہ آپ کا نام خلید بن قیس خالد بن کیس اور خالدہ بن قیس بھی ملتا ہے ان کا غزوہ بدر یہ یہ غزوہ بدر عہد میں شریک تھے ان کے حقیقی بھائی جن کا نام خلات تھا بعض مورخین کے نزدیک ان کو بھی یہ بھی بدری صحابہ میں شامل تھے پھر حضرت بن امر ہیں سقف بن امر کے قبیلے کے بارے میں مختلف آراء ہیں بعض نے بنو اسلم بعض کے نزدیک آپ بنو اسد جبکہ بعض آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے بتاتے ہیں بنو اسد کے حلیف تھے آپ بنو اسد کے حلیف تھے لیکن بعض کے نزدیک آپ بنو ابد شمس کے حلیف تھے یہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے جن کے نام حضرت مالک بن امر اور حضرت متلاج بن امر ہیں حض بن امر اولین مہاجرین میں سے تھے غضبۂ بدر احد خندہ خطیبیہ اور خیبر میں شامل ہوئے اور غصبۂ خیبر میں آپ کی شہادت ہوئی پھر حض صبرا بن فاتق تھے یہ قرائم بن فاتق کے بھائی تھے اور خاندان بن وسط سے تھے ان کے والد کا نام فاتق بن الاخرم تھا الصبرا کا نام سمورا بن فاطق بھی ملتا ہے ایمن بن قرائم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اور چچا دونوں غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور انہوں نے مجھ سے پختہ لیا تھا کہ میں کسی مسلمان سے قتال نہیں کروں گا جنگ نہیں کروں گا عبداللہ بن یوسف نے کہا ہے کہ صبرا بن فاتق وہی ہیں جنہوں نے دمشق کو مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان خدائے رحمان کے ہاتھ میں ہے وہ بعض قوموں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو زوال دیتا ہے یعنی اپنے ان کے عملوں کی وجہ سے حضرت صبرہ بن فاطق کا گزر حضرتردا کے پاس سے ہوا تو انہوں نے کہا صبر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے عبد عبدالرحمٰن بن آئس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے حضرت صبرہ کو برا بھلا کہا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے بچنے کے لیے غصہ پی لیا جواب نہیں دیا غصے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا ہم رہے اور غصہ کو دبانے کی وجہ سے آپ دیدہ ہو گئے اتنا شدت سے ان کو غصہ تھا اتنا برا بھلا کہا گیا ان کو غصہ دبایا جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ گیا نبی کریم صلی اللہ علّ نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی ہے ثمورا اگر وہ اپنے لمبے بال کچھ چھوٹے کروا لے ان کے لمبے بال تھے اور اپنی تحمت تھوڑا اوپر اٹھا لے جب تک کی بات پہنچی پھر انہوں نے فوری طور پر ویسا ہی کیا آپ بیان کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی خواہش ہے کہ ہر دن کسی مشرق سے میرا سامنا ہو جس نے زرا پہن رکھی ہو اگر وہ مجھے شہید کرتے تو ٹھیک اور اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس جیسا اور میرے مقابل پر آ جائے امام بخاری وغیرہ نے بعض کے نزدیک یہ بدر میں شامل نہیں تھے لیکن امام بخاری وغیرہ نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو بدریہ صاحب میں شامل کیا ہے تو یہ تھے ادکر صحابہ کے اب جمعہ کے بعد میں دو جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا جن میں سے پہلا جنازہ ہے مکرم امکو عدنان اسماعیل صاحب صدر جماعت ملیشیا کا آٹھ اکتوبر کو چوہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان لہ و ان لہراج ان کے والد ابتدائی اہمدیوں میں سے تھے جنہوں نے انیس سو چھپن میں سنگاپور کے ملغ مکرم مولانا محمد صادق صاحب اور سنگاپور جماعت کے پہلے صدر محمد صالقین صاحب کی ذریعہ بیعت کی تھی ان کے والد ملائیشیا کی ایک سٹیٹ جوہور کے مفتی تھے اور ننیال کی طرف سے اس سٹیٹ کے بادشاہ کے رشتہ دار تھے ایم ڈی ہونے کے بعد ان کو گورنمنٹ کے ایک دوسرے شعبوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا انیس سو اٹھاسٹھ میں صاحب انیس سو چوالیس میں پیدا ہوئے اگست چوالیس میں اٹھاسٹھ میں انہوں نے سنگاپور یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں بی اے آنرس کیا پھر انیس سو انہتر میں گورنمنٹ کے انتظامی اور سفارتی شعبوں میں ملازمت کا آغاز کیا انیس سو انہتر سے انیس سو اکاسی تک وزیر اعظم کے شعبہ ریسرچ میں کام کیا اس دوران کا تقرر سنگاپور بیجنگ اور بینکاک میں ملائیشیا کی امبیسیز میں ہوتا رہا پھر ان کی ترقی ہوئی اور انہیں وزیر اعظم کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں ڈویژنل ہیڈ بنا دیا گیا یہاں انہوں نے انیس سو چوراسی سے انیس سو بانوے تک کام کیا اس کے علاوہ انیس سو بانوے سے انیس سو ستانوے تک انہوں نے وزیر اعظم کے شعبہ سے باہر دوسرے حکومتی دفاتر میں بھی کام کیا انیس سو چھیانوے میں دل کے بائی پاس کا آپریشن ہوا پھر دوبارہ وزیر اعظم کے شعبہ ریسرچ میں انیس سو ستانوے میں کام شروع کیا انیس سو ننانوے میں وہاں سے ریٹائر ہوئے آپ نے انیس میں گو اپنے والدین کے ساتھ بیت کی تھی لیکن انیس سو اکاسی میں بینکاک والی پوسٹنگ سے واپسی پر صحیح ایکٹیو ایم بی بنے اور جماعت سے زیادہ تعلق ان کا بڑھا انیس سو میں حصلی بد مصیر آب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیشیا کے پہلے صدر جماعت کے طور پر مقرر فرمایا اور ان کے دورِ صدارت میں جماعت میں بڑی تبدیلیاں اور ترقیاں بھی ہوئیں بیت السلام اور بیت الرحمان کی عمارتوں کی تعمیر ان کے دور میں مکمل ہوئی ایشیا سے ملگین کو ملائیشیا میں لانے اور انہیں سیٹل کرنے میں انہوں نے بڑی مدد کی اسی طرح ملائیشیا سے جامعہ ربا اور قادیان میں طلبہ بھجوائے گزشتہ دو سالوں سے ان کی صحت کافی خراب تھی کئی بار ہسپتال داخل رہے پھر انہوں نے مجھے لکھا کہ میں طاہر ہاٹ پہ جانا چاہتا ہوں پھر ان کا مئی میں اس سال تائرہ ہاڈ بھی گئے وہ کچھ عرصہ گزار کے آئے وہاں صحت بہتر ہو گئی تھی لیکن پھر دوبارہ صحت خراب ہوئی اور پھر اسپتال میں داخل ہو گئے اللہ کے فضل سے موسی تھے پسماندان میں ایک بیٹی اور دو بیٹے شامل ہیں ان کو عدنان اسماعیل صاحب جوہار اسٹیٹ کی رائل فیملی سے ہونے کے باوجود بڑے عاجز انسان تھے اپنی حکومتی اور جماعتی ذمہ داریاں انتہائی آسن انداز میں ادا کرتے تھے مرکز بھجوائی جانے والی رپورٹس پر باریک پہلوؤں کا خیال رکھتے اور اکثر جماعتی امور کی انجام دہی کے لیے رات تک دفتر میں کام کرتے رہتے جماعتی عہدے دوران کارکنان احباب جماعت اور خاص کر مبلغین سے انتہائی اچھا سلوک تھا ان کا بچوں کے حوالے سے خصوصی توجہ تھی یعنی جماعت کے بچے اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں رہتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ جماعت کے جماعت کا مستقبل ہیں ان کی اہلیہ کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ جماعت میں بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم پر زور دیتے اور ہمیشہ جماعتی ترقی کے بارے میں سوچتے تھے وفات کے دن ہسپتال میں کوئی ایمبولینس فارغ نہیں تھی تو میت کو مسجد میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ میں میسر نہیں تھی جماعت کے ممبر نے ایک چینی رضاکار سے رابطہ کیا کوانچی صاحب سے جو اپنی گاڑی پر میمبولنس چلاتے تھے اور لوگوں کی میتیں منتقل کرنے میں مدد کرتے تھے اس چینی آدمی نے اپنی فیس بک پہ ذکر کیا کہ اس میت کو لے جانے میں اسے عجیب تج... غیر معمولی تجربہ ہوا ہے کہتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ جب اس نے وین کو چلانا شروع کیا تو جس سڑک پر ہمیشہ شدید ٹریفک جام ہوتا تھا وہاں اچانک ٹریفک ختم ہو گیا اور عام طور پر تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہوتا ہے لیکن اس دن مسجد پہنچنے میں صرف پچیس منٹ لگے پھر کہتے ہیں مسجد پہنچ کے مجھے احساس ہوا کہ لگتا ہے کسی خادم دین کا میت تھی وکیل التفیر ربا منصور خان صاحب نے لکھا ہے کہ عدنان اسماعیل صاحب نے طویل عرصہ جماعت ملیشیا کے صدر کے طور پر خدمت کی اپنے احباب جماعت کے لیے والد کی طرح تھے ملائیشیا کے دورے کے دوران کہتے ہیں مجھے جماعتی معلومات پر ان سے بات چیت کا موقع ملا تو میں نے ان کو ایک حکمت عملی سے کام لینے والا شخص پایا اور جس نے ناقابل یقین حالات میں جماعتی کاموں کو کامیابی سے انجام دیا بہت پیچیدہ اور مشکل معاملات کے بارے میں ان کی رائے پر اعتماد کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند رمائے ان کی اولاد کو بھی ان کے لیکن پر قائم رکھے اور جماعت سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہوں ہمیشہ دوسرا جنازہ حمیدہ بیگم صاحبہ کا ہے جو چودھری خلیل احمد صاحب ربا کی اہلیہ تھیں پانچ اکتوبر کو چوراسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان اللّہ جم کا دیان سے ملک کا گاؤں بہنی بانگھر میں احمدی فیملی میں پیدا ہوئیں نمازوں کی پابند تہشت گزار دنیاوی تعلیم تو کوئی نہیں تھی لیکن قرآن کریم سے آپ کو بڑا محبت اور عشق تھا دن میں متعدد بار قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی رمضان میں باقاعدگی سے قرآن کریم سننے کے شوق سے نماز تراویح پر بھی جایا کرتی تھی ان کی کوشش ہوتی تھی جب مشربہ میں اور جمے میں جایا کرتی تھی اس وقت اسی اکثر میں نماز جمعہ پر پہنچنے والی سب سے پہلی عورت وہ ہوں اس لیے بہت پہلے جمعہ پر چلی جائے کرتے تھیں رہن سہن نے بہت سادگی تھی جو پیسے جمع کرتے ہیں اسے چندے کی مختلف تاریخات میں اور میری مساجد میں پیش کر کے بہت خوش ہوتی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتی کئی بچیوں کی شادیاں کروائیں غریب بچیوں کا جہیز بھی خود تیار کروا کر دیتی ہیں کئی مرتبہ اپنا زیور چندے میں یا غریبوں کو دے دیا ہمیشہ باقاعدگی سے وربا کے پاس جانا ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی صدقہ و خیرات بہت کھلے ہاض سے کرتے ہیں گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھیں پسمان گان میں دو بیٹیاں اور آٹھ بیٹے یادگار چھوڑے ہیں لطیفہ صاحب کالوں ریٹائرمنٹ ربیض ولیٰ کی بڑی بہن تھیں اور ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر مظفر چودھری صاحب ان کو بھی رخی عارضی کی توفیق ملتی رہتی ہے کہیں رہتے ہیں یو کے میں اسکن تھاپ میں ان کے بیٹے بشارت نوید صاحب مربی سجنا ہیں اور آج کل زیرہ یونین میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں دماد ان کے حافظ حبد الم صاحب مربع ہیں روا میں نواسے بھی ایک مربی ہیں اور دو نواسے حافظ قرآن بھی ہیں ایک پتا ان کا یہاں یو کے جامعہ پڑھا ہے عام طور پہ عمر ربیان کی والدہ میں جنازہ ان کا پڑھاتا ہوں جو عمر ربیان میدان عمل میں ہوں اور اپنے والدین کے یا کسی والد یا والدہ کے جنازے پہ شامل نہ ہو سکتے ہوں بشارت نبی صاحب بھی میدان عمل میں تھے اور ان کی فاتر وہاں پہنچ نہیں سکے تھے اس لیے ان کا بھی غائب جنازہ غائب ہے آج پڑھانے کے لیے اس لیے رکھا ہے اشارت نوید صاحب لکھتے ہیں کہ جامع احمدیہ مکمل کرنے کے بعد جب میں میدان عمل میں گیا تو ایک مرتبہ گھر واپس آیا تو صبح کی نماز مسجد کے لیے مسجد نہیں جا سکا اس پر مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا کہ تم جب جہاں اپنی پوسٹنگ ہے وہاں ہوتے ہو جب تم تو, تم تو تمہیں لوگ دیکھتے ہیں شاید تم لوگوں کی وجہ سے مسجد چلے جاتے لیکن یاد رکھو یہاں تمہیں خدا دیکھ رہا ہے اس لیے ہمیشہ نمازوں کی توجہ رکھو اور یہ دیکھتے رہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم جامعہ میں پڑھ رہا تھا تو والد صاحب کی اچانک وفات ہو گئی بڑے بھائی بہر انہیں ملک جا چکے تھے بڑی محمد سے انہوں نے گھر کو سنبھالا کہتے ہیں ایک دن میں نے مذاق سے کہہ دیا ان کو کہ جماعت کو میں کہہ دوں کہ میری والدہ کے لیے ہیں تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے دور کسی جگہ نہ بھیجا جائے اس پر بڑی سنجیدہ ہو گئی اور بڑی سختی سے کہا کہ جہاں جماعت بھیجے وہاں جانا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر وقف کیا ہے جس کو میں نے وقف کیا اس کو میں اپنے پاس رکھوں اور جو دنیا کمانے والے ہیں انہیں کہوں کہ جاؤ اور دنیا کماؤ اگر میں نے اپنے پاس کسی کو رکھنا ہوا تو تمہیں نہیں بلکہ دنیا کم والوں کو بلاؤں گے. یہ جذبہ تھا ان کا پھر یہ لکھتے ہیں کہ انیس سو تیرہ میں جب آخری مرتبہ ان کے پاس رخصت پر پاکستان گیا تو ان کو میں نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو آپ کے پاس چھوڑ دوں حالانکہ بہت کمزور ہو چکی تھیں بستر سے اٹھنا بھی مشکل تھا لیکن پھر بھی اس بات کی اجازت دی کہ کہنے لگی نہیں, نہیں بچوں کو بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھو اور خاموں سے کے پاس ہی رہنا چاہیے یہ ہے سبق ان بزرگوں کا جو آج کل بھی لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے اللہ تعالی ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی وفا کے ساتھ دین پر قائم رکھے الحمد للہ و للہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَامَالِنَا مَنْ يَعَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشد اللہ ونشدو محمد اللہ اناہرولہ قربا کر ج احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ بار احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیعت زندہ باد احمدیعت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ba Zindabad, Zindabad. Zindabad.